اے مدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم سلام کا دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے قدم بڑھاتے جائیں گے تجھ سام مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سام مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام دیر ہوں تیرا ہی عصی رہی تیرا غلام سیر تم میرا بھی حبیب ہے के بوب کے بریا ایشا ہے مدنی سید البرا چ میرے دل کا نور ہے جان آر زو میرے دل کنور ہے جان آر روشن تجھی سے سید برآ ایشا ہے متی سید البران ہے جانو جسم سو تری گلیوں پہ نثار اولاد ہے سب تیرے پد جدر تک اتر گیا میں وہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے شوائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعی خاص مرزا محمد افضل آج ڈراٹر آپ کی خدمت میں حاضر کیونکہ میرے ساتھ ہی میرے دوست مکرم نظیر پر ہیں اور مجھے ان کے فرائض بھی سارے جاندے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور میں خود بھی جو آپ سے گفتگو کرتا ہوں بھی جاری گی. ہمارے سننے والوں کے لیے جہاں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں وہاں ان کو اس پروگرام میں کال کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں کال کر کے مددید کے بارے میں کوئی بھی ان کو سوال ہو تو شنافت کے دائرے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ان بارہ بجے تک اس پروگرام ہم پر ہم پر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جماعت کے بارے میں جو بھی کسی قسم کی کوئی انکوائری uh, ہو کوئی سوال ہو کوئی کنفیوژن ہو کچھ uh, معلومات نہیں ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے کہ ٹورانٹو گرد گرد ماحول میں جو دور سے کال کر رہے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اور ان کی سہولت کے لیے ٹول نمبر بھی ہے جو ہے ون سکس فائیو اس کو ہمارے پتا بھی کر دیں اپنا نام لکھنا چاہیں تو لکھیں اپنا شہر بتا دیں اگر آپ یہ پسند کریں گے تو اپنا نام نہ لیا جائے تو آپ کا نام نہیں لیں گے لیکن ان شاء اللہ جو ہی آپ کو موقع ملے تو آپ کاجیے ہم پروگرام کے ہمارا جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ جو عموماً ہوسٹ ہوتے ہیں وہ جو مہمان ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنا ابتدائی کوئی قدمات کہیں اور اس کے بعد ہم لائن کھول دیتے ہیں سوال وجو کے لیے سامع آج ایک بات پتا پتہ چلوں کہ پچھلے اتوار کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کہ مقرر محترم شیخ مجیب الرحمن صاحب ہمارے ساتھ جس طرح کہ پچھلے اتوار بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور وکالت کے پیشے سے منسلک ہے اور خدا کے فضر سے اس وقت پاکستان کے میں نے نے ہوتا ہے کے پیروی کی ہے سن چوہتر میں جو ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا اس کے سلسلے میں بھی آپ نے جو مقدمات کی پیروی کی اس کے علاوہ بھی جو گاہے بگاہیں ہم پر اسلام کے نام پر زیادتی ہوتی ہیں یا ویسے جو ہمارے حقوق کی حد حق ترفی ہوتی ہے اس پر جب کوئی قانونی کاروائی ہوتی ہے تو شیخ صاحب مجیب الرب اس میں حق میں پچھلی دفعہ جو, ظاہر ہوئے جو بہت پسند آئی تھی کہ کے سوال پر کہ فلاح مقدمے کا کیا بنا بات کرایا مقدمہ ہم ہار دلیل نہیں ہارے سے جو زندہ رہتا, رہتا ہے, تو ایک وقتی وقتی ہے تو ملتی ہمارے, ہمارے وہ دوست جو پاکستان کے حالات کے بارے میں بالخصوص احمد کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ویسے جنرل جو حالت ہے ملک کی اس کے بارے میں کے حوالے, سے کے حوالے سے جو ہمارے خلاف جیت اینڈ پاسوے اس کے حوالے سے یا کوئی دینی سوال بھی ہو تو خدا کے فرض سے مجیب الرحمٰن رکھتے ہیں اپنا کردار تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی جو دینی سوال ہیں ان کی میں بھی کوشش کروں گا جواب دوں گا اور شیخ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس میں حصہ لے اور اس کلاح مل جل کے افام و تمہیم تفہیم کے ساتھ گفتگو کریں گے آج کی رات اور یہ یاد رکھیے کہ آج یہ جو آج کا اتوار ہے یہ سال کا آخر اتوار ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اگلا اتوار اگلے سال سے شروع ہوگا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے میں جب سوچتا ہوں کہ میں دو ہزار ایک سے آپ کے ساتھ اس محاذ پر ہوں کہ جماعت احمدیہ کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاؤں جو میرے مسلمان بھائی ہے ایک دوسرے ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بل ذائع نصیب کرتا چلا نا مزہ کیجا گیا ہے لیکن یہ یاد رکھ کہ سلسلہ میں طرح کا پر ہوا نہیں پولیس میں نہیں ڈنڈا نہیں طاقت نہیں تو اس حوالے سے دو ہزار ایک سے گیارہ سال میں میں نہیں تھکا آپ بھی نہیں تھکے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کسی ایک شخص کے دل میں بھی اگر میری باتیں کس رنگ میں اثر کر جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا پیغام پہنچ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو پہنچانے کی ہمت بر توفیق ادا کرتا رہے اللہ کرے کہ ہمارے میں برکت ہو ہماری گفتگو میں اثر ہو اور ہم آپ کی توجہ اس مبزور کرا سکیں اس وقت دنیا میں جو سچ ہے وہ جو دنیا میں خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے وہ احمدیت ہے آپ کہ ابا اجداد نے مانا کچھ نے مخالفت کی میرے ابا اور جاد نے بھی مانا جو پیدائشی ہم بھی نہیں تھے تو اس طرح کر کے کافلہ چل رہا ہے دو سو ملکوں میں ہم پھیل چکے ہیں آپ نے بڑی کوششیں کر دیکھی پاکستان میں باقی ملکوں میں مارا بھی ہمیں قتل بھی کیا شہید بھی کیا ہمارے مال بھی لٹے ہمارے املاد بھی جنائی جمعے پڑا کر اسی چھیاسی نبے بندے بھی آپ نے شہید کر دیے شروع سے مخالفتیں کی ترنجہ میں ساری کچھ ہوتا رہا اور دو میں ہم جب بیٹھ کے پیچھے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کے فضلوں پر اس کے احسانوں پر ہماری گردن شکر سے ہیں. اگر آپ جائزہ لے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ان دس, بارہ سالوں میں سے پہلے کچھ کیا آپ کو کیا فائدہ ہوئی؟ آپ نے اس میں سے کیا حاصل کر لیا کیا جماعت کی ترقی رک گئی یا جماعت کے پروگراموں کو آپ نے ختم کر دیا تو یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم جب تک توفیق ہوگی یہ گے اور یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے جو معمول وقت کو پہچان کر تو اس قافلے میں شامل ہو جو جی اسلام کا قافلہ ہے اس مہندی کے ساتھ شامل ہو جائے جس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غربے کو واسطہ کر دیا تھا اس کے ساتھ میں کے بعد میں دعویٰ دیتا ہوں میں اپنے بزرگ دوست مکرم مجیبرحمان صاحب کو کہ اپنے افتتاحی کلمات میں ہمارے سامنے کے ساتھ ایک ٹون سر آج کیا دوست کو کرنے والے ہیں I can't remember what I'm talking about today. I can't remember what I'm talking about today. What do you think? سب <muchem> والی uh, uh, so بہن شبانہ. دفعہ سوال تو شبانہ بہن کیا آپ کے ان کو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیا سال مبارک کرے اور خوشیاں کہ مسلمانوں کو جتنے ہم لوگ جتنے سب میں راستہ دکھائے نیا سال کے برکت ہماری چاہتے ہیں کہ ایک آدمی دو بچے بھی اچھے ہیں اور وہ ایم بی بن گیا تھا اور بچے اس کے بارہ بارہ سال کے ہو گئے ہیں اور وہ بچوں کو لے کر پاکستان چلی گئی اور اس کو چلا چھوڑ دی بڑی بات ہے کیا ایم بھی یہ مسلمان نہیں یہ بھی تو بلکہ دیکھا جائے تو میں کچھ لیکن میں آپ کا سوال کا گے میں دوں گا ایک اور دوست خالد چوہی صاحب السلام علیکم السلام صاحب کی مبتاس کمی محسوس ہوئی ہے اللہ نے شکر ہے اللہ نے فرمایا وہ کم صحیح مفہوم کرتا کہ نیا اپنا اس جو یہ طالب دیا سن نہیں ہے وہ کم تھوڑے جن کنفیوژن ہے کہ نمبر ایت ہے اچھا دی. شروع میں جیسے رسولوں نے یہ نام دیکھ کے انہوں نے اس واسطے کليا رسولوں تاکہ وہ عدل میدانوں कर, करने थे दुनिया थे। अगर उदी राज कोई शाय थे, लोया भी उता रहा ए, साथ ने तो अड़ी में इस अमल किया سارے نا بڑی محبت ہے سوال کرتے ہیں ان شاء میں بھی کوشش کروں گا اور مجھے برباد صاحب مجھے صاحب جب تک میں حت نکالتا ہوں ہماری بینک شبانہ میں یہ پیش کیا ہے کہ کوئی اہم ہو گیا ہے تو خاتون بچے لے کے پاکستان چلے گئے کیا ہے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 سب کیفے یہ خیال ہے ہوں کہ قرآن کو مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں تو اہل کتاب ہونے کے حوالے سے بھی یہ شادی ٹوٹتی نہیں ہے قائم رکھتی ہے اور ان خاتون کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ملک میں جو سولہ حدید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب رسولوں کو تو بینات دے کر بھجوایا گیا اور ان کو کہا کہ अदल और میزان کائم करें और نہیں ج کرا <laughs> What? <laughs>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 جی السلام علیکم میں نے نا پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا وفاقی شریف یاد کی کاروائی میں اپنے صرف سارا چہرہ لے لیا تھا کہ وہ تمام علما کو تو وہاں تو اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں ان کے ساتھ بھی ان کا سامنا ہونے کا I <laughs> ہمارا فون نمبر نوٹ کر سے پہلے صاحب میرے دوست میرے بھائی کرتے ہیں جناب جی ہال چال ہے دے دے نے Thank you very much. بڑا اچھا ہے اپنا پیش کرتے جی. جی. اچھا <laughs> میں بہت بلند کر رہا جی اچھا دوسرا میں دو چھوٹے چھوٹے سوال نے <laughs> جی. رلد ملتے ہی ایک تا حضرت محمد اسلم محمد گے yeah. حضرت دوسرا سوال اے, اے, اے آل فتح آیت yeah. پڑی yeah. ادارے اللہ اور رب شبد اکوی آ خدا دام نے خدا میں قرآن جن جن کی لگی ہے اسے مینو کہ کو در لابد کیا مرانی گا لگر آجی کو در لابد کیا اسلام علم بود کردی کو در لبود کیا آردی کانا خوش شدیدید طانون خودات جائر زیادید بجیم سافر کردید ایمان من در مزیز سافر کردید اتباد مدید again, these cloths are three prints around here. Back above we never announced that I would end before playing this, now I'm talking in a civil man that I was have, uh, <formed> <theatre> so right, able make, uh <sighs> in the field, and how these incidents are from ourissa's communities that millions of individuals have created this, but now one of our zwar입니다 is to школ about university. I have to know why we still need an electronic relationship, unless we don't understand his approach I don't know what I think about it. Give me a experience. سب جی شہالت آپ کا پیشہ مذہب آپ کا شغل اور چھوٹی سی بات لوہے کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو بھی نہیں کیا تو جب ایک سائنسدان جاتا ہے اپنے ملک اور کرنا جاتا ہے گورنمنٹ نہیں کرتی اور پھر بعد میں اس پہ یہ کراف کیا جاتا ہے اور اس نے باہر آ کے کام کیا وہاں نہیں کیا اس کے بارے میں ہمارے جو پروگرام کی وفات ہوئی تو اس وقت کافی جوش میں تھے مان بھی رہے تھے حضرت یہ لگا جیسے کہ آج ہیں اس آیت کی روشنی میں ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک ہے اور What happened to the government? What happened to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 سفیول دل دل جی. السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میں میوان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں سے بنگلہ دیش سے ہے تو ذرا ہمیں تھوڑا سا اوور ویو دے دے دی بنگال میں جماعت کا اور آپ کے خاندان میں احمدیت کیسے آئی تو ان بزرگوں کا بھی تھوڑا جی. سر میری تو کسی اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ <تصفح> دے اور ساتھ میں ان کی زندگی میں وہ سارا جو محنت کی تھی یہ بھی خوشی میں they are all built into the garden but they can understand the whole table. So in, when they're made it and notion of the world it's very common, the people is gonna pay me. And as soon as they might be in prison, when we go to the president, we didn't put it in front of the president. We didn't put it in front of the president. Well, I'm afraid to let سامین, میں صاحب کو روکنا نہیں چاہتا, نہ میں ناصر صاحب اور صاحب. ناصر صاحب سلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب آ, دو دفعہ الیکشنوں میں الیکشن میں right. بھٹو دن right. صاحب نے غریبوں کی آدمی سارنے کا نارا لگایا right. جماعت نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی بھرپور حمایت کی اور جیتی right. right. اس کے بعد کیا ہوا کہ کراچی میں right. مذہبی جماعتوں کو کہنے پر کیا ہو جا؟ مخلوق انتخابات کا وہ شوشہ چھوڑا اور اس پہ عمل بھی کیا اور جماعت کو الیکشنوں سے الگ نکالا لگ رکھا اب بھی الیکشنوں کا شعبہ اٹھ رہا ہے تو جو سسٹم رہی گئی ہیں پاکستان میں ان میں صرف اور صرف جماعت اہم کو باہر نکالنے کے لیے اس میں ایسے الفاظ ڈال دیے یا تو اپنے آپ کو تم کافر پڑھاؤ یا پھر الیکشن میں چلو کیا وجہ ہے جواب کو باہر نکالنے کی وجہ کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہمارے عبد المجیز السلام علیکم صاحب حمید صاحب بول رہا ہے پچھلے سنڈے کا محترم میں انتظار میں تھا میری لائن پہ پہ گیا تھا آپ کی وقت ختم ہو گیا یار آپ کو تو نہیں آپ کو ٹائم دے دیا شیخ صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے محترم السلام علیکم بس ایک میرے ذہن کا جو کلک ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اخبارات میں وہاں کے اور شاید وہاں کے اور یہاں کے اخبارات میں نیا پاکستان بنایا جا رہا ہے تو نیا آئین بھی بنایا جائے گا پھر اگر نیا پاکستان بنے گا تو نیا آئین بھی بنے گا پھر اس آئین میں کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کو کنفیڈرل آئین بنایا جائے اور آئین کیا وہ جم... جمہوری آئین تو نہیں ہوگا وہ بھی جمہوری تو جم... جم... میرا سوال یہ ہے کہ اگر نیا پاکستان بنایا جا رہا ہے تو نیا آئین بھی بننا چاہیے یہ میرا ہے آپ بات کر رہے ہیں تب جانا چاہتا ہوں سوالوں کے جواب دے کی طرف سے کچھ تھوڑا سا ذکر کیسی ہے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 جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں کے لیے اس کا ہمیں, ملتا ہمیں, ملتا ہمیں, دکار ہمیں دکار اس نے کچھ کھلvania اور کچھ کچھیں گی پہ spellوری ہم ترغی درگ تر گیر نینجا سالی ہم ترد vidیا طور پر چکا موجود اور کھديا ہم ترد کرتاarrہ يکری حورavenت جب الطاقہ يیکنو कीटिंग की बात कर रहे हैं समय ये प्रोग्राम जो करते हैं तो आपको आलोक आलोक को दो दफा करते हैं 4 से 5 बजे तक एम 770 पर और फिर हर बार को रात 10:00 बजे तक 528 एम पर और हमारा फोन नंबर अगर आप कॉल करना हो 064106522 अगर आप दूर दिलासे तो कॉल फिर नंबर आपके के हवाले 554106522 और अगर आपको تو ہمارے کاغل ہے وعلیکم السلام پیش کرنا چاہتا ہوں گیارہ بھی بٹ وہ ڈر رہے ہیں بال اور لیکن وہاں پہ پیسہ حامد صاحب یا سوال دوہرا دے لگتا ہے ہم نے پورا سوال پلیز سوال دوہرا دے چلو دوبارہ کام کر رہے ہیں معافی چاہتے ہیں آپ کی کار ہم نے ذرا دیر سے لی اور درمیان میں سے آپ کا سوال تھا ہم نہیں سارا نہیں کروں گا جواب کو, جو کو نہایت جو جانے اور آپ کے سارے کچھ بہت سے سوالوں کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. نہیں کہ اس کے بھی جواب آ جاتے हैं اس لیے میں چاہتا ہوں کہ من پسند ہے. آج یہ جواب دے ہمارے عبد الحمید صاحب نہایت محبت کرنے والے دوست ہیں جب آ ایسی شکل ہے تو کیا Yeah. <laughs> Thank <laughs> you. بے شکا میرا سوال ہے جو صاحب نے کام, کیتا جو دیتا گیا کام اچھے نہیں بہتری وی hmm. کیوں انہوں نے کام کیتا یا انہوں کو کروایا گیا hmm. خواب ہوں پتا ہوئے پولام کہام DTERM making seeing اچھی کی انcción حettes م Lucar نک meio شمال م کبھی اورигور کبھی اور ، کeps قrew ٹھیک ، ڑی ڑی ڑی ڑی ڌی ڑی ڑی ڑی ڌی ڈی علیم ،ồون ویڈی by going to be the Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. شکریہ جاک بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں جب کال لگتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے حمید صاحب کا اپنا مزاج ہے اپنے سوال ہے ہم ان کو احترام سب کو دیکھتے ہیں تو پلیز جب اب کال کریں اپنے سوال پیش کریں کوشش کریں تاکہ اس قسم کی کنفرمیشن نہ ہو بڑا اچھا جواب دے دیجیے السلام علیکم جی جی السلام علیکم و رحمت اللہ جیمان صاحب آپ کے بہتر کرے اور آپ کے داموں کو خوشیوں میں بڑھتا چلا جائے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کینیڈا میں رہ جائیں میرا آپ کی تجیحات میں جو بھی ہوں میں میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس کے دو تین سوالوں سے ساتھ اس کے لیکن بیسیکلی وہ سوال جو ہے وہ جو لاہور میں اٹیک ہوا تھا عبیہ مسجد پہ مسجد دونوں پر اور اس میں جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں اور اس میں وہ پکڑے بھی گئے تھے ایک یا دو افراد ان کے متعلق پتہ نہیں وہ کیا بنا اور اس کا اب تک ایک, بیسک ایک تو یہ سوال ہے لیکن بیسک بیسک جو جماعت کوشش کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پر اس قسم جاتیاں نہ ہو اور وہ ہو تو عام طور پر بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بات کی جا رہی ہے حالانکہ جو ایم بی جتنی محبت رکھتا ہے پاکستان سے اس تو سفر بھی نہیں کوئی کر سکتا تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں اس واقعے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ٹیررزم کے خلاف فائٹ ہو رہی ہے اس لیے یہ بھی ان میں سے ایک تھا اور اس میں کوئی اس کی انقرادی حیثیت نہیں ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوری پلان منصوبہ تھا اور اس میں اسٹیٹ کا بھی کسی حد تک دخل ہے جیسا. کیا اس بارے میں آپ تھوڑا سا اس پہ کچھ تجزیہ فرمائیں اور بتائیں کہ ہم جو ہماری سوچ ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ کس طرح صحیح ہے اور کس طرح دیکھنا چاہتے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ باقی اپنے سوال ہمیں فون نمبر اور جو دور ہے تو ہمیں اپنا پیمتے ہیں اگر ہم سارے سوال آئیں تو اگلے پروگرام میں اس کو نشانہ ہے اس اگلے پروگرام میں لیکن آج کا پروگرام جو ہے اس کے لیے آپ کال کریں تو ہم حاضر ہے ہمارے یہ پروگرام ہر اتوار کو دو دفعہ پیش ہوتے ہیں ایک دفعہ چار بجے سے لے کر پانچ بجے تک اور جناب مشتاق احمد بشیر کہنا ہے جناب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی میں میں جب احمدیوں کو اسلامی کانفرنس کا ایجنڈا اس وقت کیا تھا اور ان شرکا کا بعد میں کیا ہوا ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ شی صاحب شیخ ابلا صاحب نے بارے میں جناب Yeah. <laughs> Entonces, ¿cómo te llamas? بورڈ بہت ساری ایسی گلا کرنے والی اچھی نہیں کر سکتے شخیبان صاحب پہلے تو می تھوڑی ساجری شیخ مجیب رحمان پاکستانسلم ہے یہ لیکن اسلام پاکستان جدو تا بنیاد اسلامی, نظام دا نہیں قانون دا اسلامی اسلامی نظام نام فاروق, فاروق سی ٹھیک ہے جی ناوار نال ہوں اسلامی نماز, نماز در نفاظ ہوئے گا یا کو کیا دی. اللہ کون کا ہے دی, کون لیکن یہ ہو گیا اگر پھر دن او اسلامی جماعت نظام بال حکمران آن گ اسلامی لحاظ چاہیے نبی پالما ہے وہ انہوں نے تیسل کے لئے کہ انہوں نے اس کی طرف سے دیدیا ہے دوسری رہ گیا ہے پوٹو صاحب اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیناویگ میں فائدی جاتا ہے تو ایسی محسسا جگرد کید دا سی کہ پوٹو صاحب کو مذہب کو انہوں نے سام دینگا نالج نہیں چی تو بھی ایسی طرف اس حیثہ رکھل کریا ہے اور اس کہ وہ کر کے وہ حیثہ رکھل کر دیدیا ہے دو چین چیز ہوگی چونکہ چیزیں رہ گیا ہے کہ محبت کر سلام کرنا اپنے وطن تقریبا ملیں مل رہی ہو رہی ظلم اتنے ہو رہے ہیں کون کرا رہا ہے کہ شہد ہو رہے ہیں اس کے باوجود میرے سارے عزت دینا پیار کر اس پیار نو سوچ نو بہت بہت سلام خیال بھی رکھے گل کرنا بڑی دور دیگر خیال بھی رکھے سو شب راجی کو برداشت نہیں ہوں لیکن اے شخص اوے بھی نہ کرے الا نہ کرے Please, please, please, please, see the... I don't know. This means we need to use more people than because the self-adjection does not become state that student was a Thank <laughs> you. روکنا چاہتا ہوں. امین صاحب اپنا سوال جناب پیش کر یہ بتوں کی بات بعض حکومتیں کسی پاکستان کے اندر کسی نے بھی مرضائیت کو انٹرٹین نہیں کیا چلو بھٹو تو آکیلا نہیں تھا پورے نہیں, نہیں تھا اس کے بعد اگر آپ دو. تو سے لے کے آج تک کسی مدرسہ خان کا کوئی مسجد کسی منبر رسول سے یہ آواز نہیں آتی کہ مرضائی مرضائیت حق ہے اس کو آنے دو ٹھیک ہے نا جتنے اسلامی ممالک ہیں جتنے مسلک ہیں اس وقت سارے مسلک کے سوال ہے بھی چینج نہیں کیا. تو آج کا مجیب صاحب صاحب کی ہمیشہ محبت ہوتے ہیں اور اپنے پہلے خلاصا ہمارے پاس دس منٹ ہے کچھ Thank <laughs> you. بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمارا کسول کو بدتر ایک طرف ہو جائے گا ایک طرف ہو آپ نے ملکے, ابھی آپ نے کہ نے تو ان کو غصہ یہ ہے تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمارے پروگرام میں کائیے گا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت امیز صاحب نے ہمارا ساتھ دیا نے ساتھ دیا. اور مجیب اور صاحب کا میں بہت گمن اور مجیب صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال آپ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم کو کسی طرح بھی ہو رہے ہیں آپ کا سفر اللہ تعالیٰ جہاں بھی جائے خدا کے حوالے میں رہے تمام دوستوں کو پھر ایک دفعہ اللہ کے حوالے آپ کا سال جو ہے یہ آپ کو ختم ہونے والا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ احمدیت بندانہ احمدیت بندانہ اہم دیا بندانہ احمدیت بندانہ اہمدیت احمدیت بندہ باد احمدیت بندہ باد اہم دعت بندہ باد احمدیعت بندہ احمدیت بندہ باد باد زندہ آباد آج تیرا ہر گھر میں خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل